بسم اللہ الرحمن الرحیم اللهم صل على سیدنا و مولانا محمد و على آل سیدنا و مولانا محمد و بارک وسلم اللہم افتح علینا حکمتک و انشر علینا رحمتک یاغ الجلال والاکرام صل اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پچھلے سبق کے اندر ہم نے نماز کے چونتیس واجبات پڑھے تھے اور عرض کی تھی کیند واجبات میں سے کوئی واجب بھولے سے رہ جائے تو سجدہ صاحب واجب ہے اور اگر جان بوجھ کر یا مسئلہ نہ پتہ ہونے کی وجہ سے وہ واجب رہ جائے گا تو اب سجدہ صاحب سے نماز ادا نہیں ہوگی بلکہ نماز کا ارادہ کرنا پڑے گا آج کے سبب کے اندر ہم سجدہ صاحب کے حوالہ سے بتائیں گے کہ سجدہ صاحب کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے سجدہ صاحب کرنے کا صحیح طریقہ یہ ہے کہ قاعدہ اخیرہ میں پوری اتحیات پڑی جائے یعنی عبدہ و رسولہ تک لیکن آگے درود شریف نہیں پڑھنا اور دعا نہیں پڑھنی قاعدہ اخیرہ میں عبدہ و رسولہ تک اتحیات پڑھے اور اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف فقط دائیں طرف سلام پھیرے اور سلام پھیرنے کے بعد دو سجدے کرے اور دونوں سجدوں میں حسب معمول سبحان اور بی اعلی تین مرتبہ تسبیح پڑھے اور پھر دو سجدوں کے بعد اب دوبارہ قعدہ کرے اور اس سجدہ صاحب کے بعد والے قاعدے میں اطحیات بھی پڑے درود شریف بھی پڑھے اور دعا بھی پڑھے پھر دونوں طرف سلام پھیر دے یہ سجدہ صاحب کا صحیح طریقہ ہے اور یہ سجدہ صاحب کب واجب ہوتا ہے جب کوئی واجب بھولے سے رہ جائے جتنی بھی واجبات ہم نے پہلے بیان کی ہے ان واجبات میں سے کوئی واجب بھی بھولے سے رہ جائے گا تو سجدا صاف واجب ہوگا مثلاً ہم نے ارض کی تھی کہ دونوں کادوں میں پیدا اولہ میں بھی اور قیدا خیرہ میں بھی تشہود یعنی ابد ہو رسول تک پڑنا واجب ہے اگر بھولے سے کچھ حصہ رہ جائے گا تو سجدا صاف واجب ہو جائے گا تشہد کا کچھ حصہ بھی بھولے سے رہ جائے تو سجدہ واجب ہوگا. اسی طرح ہم نے عرض کی تھی کہ جب ایت سجدہ پڑے تو سجدہ تلاوت کرنا واجب ہے اب اگر کسی شخص نے اس واجب کے اندر تاخیر کر دی ہے یہ بھی ہم نے عرض کی تھی کسی فرق کسی واجب کے اندر تاخیر نہیں کرنی تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار اگر تاخیر ہو گئی تو سجدہ صاحب واجب ہوگا اب اگر کسی شخص نے ایت سجدہ پڑی اور ایت سجدہ پڑنے کے بعد تین ایت یا اس سے زائد تاخیر کر دیا سجدہ تلاوت نہیں کیا تو اب سجدہ تلاوت تو کر لے گا لیکن چونکہ اس واجب کے اندر تاخیر ہوئی ہے لہٰذا آخر میں سجدہ صاحب بھی کرنا پڑے گا اسی طرح ہم نے عرض کی تھی کہ الحمد شریف پہلے پڑھے اور اس کے بعد سورت پڑھے اب اگر کسی بندے نے یہ ترتیب الٹ دی ہے پہلے سورت پڑھ لی ہے پھر سورت فاتحہ پڑتا ہے تو چونکہ واجب چھوٹا ہے اس وجہ سے سجدہ صاحب واجب ہوگا اسی طرح الحمد شریف کے بعد فوراً صورت ملانا واجب تھا اب اگر الحمد شریف پڑھنے کے بعد ایک رکن کے بقدر یعنی تین دفعہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار صورت ملانے میں تاخیر ہوئی سوچتا رہا کہ کون سی صورت پڑھو تاخیر ہو گئی ہے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا اسی طرح الحمد شریف مستقل پوری صورت پڑھنا واجب ہے کسی شخص سے بھولے سے ایک آت بھی رہ گئی ہے تو سجدہ صاحب واجب ہوگا جتنی چیزیں بھی نماز کے اندر فرض یا واجب ہیں ان تمام فرض اور واجب چیزوں کے اندر امام کی مطابات لازم ہے لیکن امام کی مطابات تب لازم ہے کہ جب دوسرے واجب سے تارز لازم نہ ہے اگر دوسرے واجب سے تارز لازم آ رہا ہے تو پھر اپنا واجب ادا کرنے کے بعد امام کی مطابت کی جائے گی مثلا کوئی بندہ تشہد پر بیٹھا ہے اور امام تیسری رقط کے لیے کھڑا ہو گیا ہے تو یہ فوراً کھڑا نہیں ہو سکتا بلکہ ابد ہو رسول تک یعنی اتحیات پوری پڑھنا اس پر واجب ہے یہ بھی واجب ہے اور امام کی پیروی بھی واجب ہے لہذا پہلے اپنا واجب ادا کرے پھر امام کی پیروی کرے اسی طرح یہ اتحیات پر بیٹھا ہے اور امام نے سلام پھیر دیا تو جب تک یہ ابد ہوا رسول تک نہیں پڑھ لے گا پوری اتحیات نہیں پڑھ لے گا اس وقت تک اس کے لیے اپنی بکیا رختیں ادا کرنے کے لیے اٹھنا جائز نہیں ہے یعنی جب یہ اپنا واجب ادا کر رہا ہے تو اپنا واجب چھوڑ کر امام کی پیروی نہیں کر سکتا ہاں اگر یہ سنت کے اندر مصروف ہے تو پھر جب امام آگے بڑھے تو یہ سنت کو چھوڑ کر امام کی پیروی کو بجا لائے کیونکہ امام کی پیروی واجب ہے اور یہ سنت تو سنت کو چھوڑ کر امام کی پیروی واجب کو بجا لے لیکن ایک واجب کے اندر یہ مصروف ہے تو اپنا واجب چھوڑ کر امام کی پیروی کرنا اس پر واجب نہیں ہے پہلے اپنا واجب ادا کرے پھر امام کی پیروی کرے مثلا یہ دعا خنوت پڑھ رہا تھا امام نے دعا خنوت مکمل کر لی ہے اور امام رکو میں چلا گیا اور اس کی ابھی دعا قنوت مکمل نہیں ہوئی تو اس کو چاہیے کہ جیسے امام رقو کے اندر گیا ہے تو یہ بھی رقو کے اندر چلا جائے اس پر پورا دعا قنوط پڑھنا لازم نہیں ہے کیونکہ دعا خنوت پوری کی پوری یہ دعا پڑھنا یہ واجب نہیں ہے مطلق دعا واجب ہے تو جب اس نے کچھ الفاظ ادا کر لیے تو واجب ادا ہو چکا ہے جب واجب ادا ہو چکا ہے تو لہذا جب امام رخو کے اندر جاتا ہے تو اس کو چاہیے کہ امام کی پیروی کو بجا لائے اور رخوع کے اندر چلا جائے اسی طرح ہم نے پڑھا تھا کہ یہ بھی واجب ہے کہ ہر رکعت کے اندر ایک ہی رکوع ہو اگر کسی نے یہ واجب چھوڑ دیا دو رکوع کر دیے بھولے سے دو رکوع ہو گئے اب بھی سجدہ صاحب واجب ہے اسی طرح ہم نے ارد کی تھی کہ ہر رکعت کے اندر دو ہی سجدے ہوں کسی نے بھولے سے تیسرا سجدہ کر دیا تو لہٰذا اب بھی سجدہ صاحب واجب ہوگا اب اگر کسی شخص سے ایک سجدہ رہ گیا ایک ہی سجدہ کیا ہے تو اسے چاہیے کہ جب بھی یاد آئے نماز کے کسی حصے میں بھی اس کو یاد آئے کہ میرا آپ فلانا سجدہ رہ گیا ہے تو اس کو چاہیے کہ فوراً سجدہ ادا کرے اور اپنی نماز جہاں سے پڑھ رہا ہے اس جگہ چلا جائے اور اگر نماز کے بعد یاد آتا ہے سلام اس نے پھیر دیا پھر یاد آیا کہ میں نے فلاں رکت میں ایک سجدہ کیا تھا تو جب تک منافی یہ کوئی کام نہیں کیا تو اس کو چاہیے کہ وہ والا سجدہ کرے اور پھر سجدہ صاحب کرے اسی طرح ہم نے عرض کی تھی کہ فرض اور وطر اور سنت موقع دا میں قاعدہ اولہ میں یہ بھی واجب ہے کہ سنت مقدہ فرض اور وطر کے اندر پہلے قاعدہ میں ابد و رسولوں کے بعد کچھ بھی نہیں پڑھنا سیدھا کھڑا ہو جانا اگر کسی شخص نے بھولے سے اللہ علی محمد یعنی اتنی مقدار ٹھہر گیا ہے یا یہ الفاظ ادا کر لیے تو اس بندے پر بھی سجدہ صاف واجب ہو جائے گا کیوں اس وجہ سے کہ اگرے رکن کے اندر تاخیر ہوئی ہے اگر کسی رکن میں بھول کی وجہ سے تاخیر تو ہوئی ہے لیکن زیادہ تاخیر نہیں ہوئی تو پھر سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا مثلا مثلاً کاداؤلا کے اندر بیٹھنا واجب تھا لیکن کوئی شخص بھول گیا ہے اور اٹھ کھڑا ہوا ہے لیکن مکمل اٹھا نہیں ہے اب اس کی تین صورتیں ہیں اگر وہ بیٹھنے کے قریب ہے یعنی اس کے گھٹنے ابھی سیدھے کھڑے نہیں ہوئے اس کی ٹانگیں سیدھی کھڑی نہیں ہوئی تو گویا کہ یہ بیٹھنے کے قریب ہے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے تو اب سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا کیونکہ اتنی زیادہ تاخیر نہیں ہوئی جب تک ٹانگیں سیدھی کھڑی نہیں ہوئی تو اس کو چاہیے کہ واپس لوٹائے اس صورت میں سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا اور اگر اتنا کھڑا ہو گیا ہے کہ نیچے سے ٹانگیں سیدھی ہو گئی ہیں لیکن اوپر والے حصے میں کبڑا پن موجود ہے تو اس صورت میں بھی اس کو چاہیے کہ واپس لوٹ آئے لیکن اس صورت میں چونکہ زیادہ فاصلہ ہو گیا ہے زیادہ تاخیر ہو گئی ہے تو اس صورت میں سجدہ صاحب واجب ہوگا اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا ہے تو اب ہو چونکہ یہ فرض کے اندر پہنچ چکا ہے اور تادا اولا جو تھا یہ واجب تھا تو لہذا فرض کو چھوڑ کر واجب کی جانب نہیں لوٹ سکتا اب اسے چاہیے کہ یہ تیسری رکعت پڑھے اور چوتھی رکعت پڑھے اور یہ ساری رقطیں پڑنے کے بعد آخر میں سجدہ صاحب کرے اور یہی ترتیب ہے لکما دینے کے اعتبار سے اب اگر کوئی شخص اٹھ رہا ہے تو جس صورت میں اس کے لیے واپس آنا جائز ہے اس حد تک لکما دینا جائز ہے مثلا اس کی ٹانگیں سیدھی کھڑی نہیں ہوئی تو آپ چونکہ یہ واپس لوٹ سکتا ہے تو لکما دینا بھی جائز ہے اس صورت میں یہ واپس لوٹائے گا سجدہ صاحب نہیں ہے اور اگر اس کی ٹانگیں سیدھی کھڑی ہو گئی ہیں لیکن اوپر والے حصے میں کبڑا پن موجود ہے تو اس صورت میں بھی چونکہ لوٹنا جائز ہے تو لہذا اس صورت میں بھی لکما دے سکتے ہیں اس حد تک لکما دے سکتے ہیں تو آپ چاہیے کہ واپس لوٹ آئے اور سجا صاف کر لیں اور اگر سیدھا کھڑا ہو گیا تو آپ چونکہ واپس لوٹنا جائز نہیں ہے تو لکما دینا بھی جائز نہیں ہے جہاں پر واپس لوٹنا جائز نہیں ہے وہاں پر لکما دینا بھی جائز نہیں ہے اب اگر مختدی لکما دے گا تو مقتدی کی نماز ٹوٹ جائے گی اور اگر امام رکمہ قبول کر لے گا تو امام کی نماز بھی اور سب کی نماز ختم ہو جائے گی